على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله سميل أليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو سميل البشير سادة الله العظيم ربی شرح لی شجری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانیف کہو قولی آمین یا رب العالمین سب سے پہلے میں معذرت کروں گا میں دو چار دن سے میرا ساؤنڈ باکس کرا رہی اس کے لئے زیارہ میرا وہ جو پتری انداز اس میں چھوڑی سی تبدیلی ہوگی رجب کا مہینہ ہے اس میں دو اہم واقعات ہوئے ہیں ایک واقع پہ تو آج کے جمعہ کا جو خطبہ تھا عربی خطبہ اس میں تقریباً تمام مساجد میں گفتگو ہوئی ہے اور وہ واقع ہے ستائیس رجب کو بیت المقدس کا جب سائس رجب،, رجب کو جمع، بروز جمعہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ داخل ہوئے تھے بیت المقدس میں تو وہ جمعہ تو وہ نہ پڑھ سکے اس لیے کہ اندر سے وہ بت وغیرہ ہٹانے تھے مسجد صاف کی گئی اور اگلا جمعہ جو چار شوبان کو آیا وہ پھر وہاں انہوں نے پڑھایا تھا دوسرا واقعہ ستائیس رجب ہی کو ہوا ہے اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرا واراج اسرا کہا جاتا ہے سیر کروانے کو لے جانے کو تو اسری بھی من المسجد الحرام مین المسجد الفسر آپ کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اکشا تک یہ اسرا کا سفر وہاں سے پھر مہراج ہوئی اس کے لیے باقاعدہ زینا لگایا گیا اور اس زینے کے ذریعے آ حضور صلی اللہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے ہوں گے کیوں بلوائے گئے جو دکھایا گیا وہ یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کیوں بلوایا گیا وہاں بلا کے کیوں دکھایا گیا وہ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آپ حرم وغیرہ کی دیکھتے رہتے ہیں جب وہ نماز برائے راست نشر کرتے ہیں ہرمین سے تو بیت اللہ بھی اسی طرح نظر آتا ہے سفے بھی اسی طرح نظر آتی ہیں اس کی پوری عمارت مسجد حرام کی اسی طرح نظر آتی ہے لیکن آپ کی تسلی ہو جاتی ہے یہ پیاس اور بڑھتی ہے。جا کے ہی پوری ہوتی ہے نا پیاس بجتی ہے دیکھ کے تو نہیں بجتی تو اللہ نے زمین پر دکھایا نہیں بلکہ وہاں بلوایا ہے آپ تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقسا وہاں تمام انبیاء موجود ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ تحیت المسجد کے نفل تھے یا کون سے نفل تھے لیکن بار نوافل تمام انبیاء پڑھ رہے تھے اس کے بعد پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا حضرت جبرائیل امین نے عقامت کہی ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح پر کھڑا کر دیا گیا اور تمام بیا نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی پھر حضور آسمان پر تشریف لے گئے جب ساتھ ہیں پہلے آسمان کا دروازہ وہ کٹکھٹاتے ہیں پہلا آسمان کہاں ہے کتنے دور ہے دن ب دن اس کی وسط بڑھتی چلی جاتی ہے کتنے دور ہے اب جو حبل نام کی ایک دوربین خلائی دور جو خلا میں چکر کاٹ رہی ہے اس سے انہوں نے جو نیا سیارہ بلکہ ستارہ کہہ لیجیے دریافت کیا ہے وہ بہت بڑی بلا ہے ہمارا سورج ایک سال میں جتنی توانائی خرچ کرتا ہے وہ سات سیکنڈ میں اتنی خرچ کرتا ہے کتنی بڑی بلا ہے اور فاصلہ کتنا ہے ہمارا اور سورج کا فاصلہ آٹھ منٹ ہے اور اس کا اور ہمارا فاصلہ اگر کوئی آدمی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے سفر کرے تو پچیس ہزار سال کے بعد وہاں پہنچے گا تو اضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسطوں کو پار کرتے ہوئے پہلے آسمان تک گئے دروازہ کٹ کٹایا گیا پوچھا کون کہا جبریل کہا ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بلائے گئے ہیں کہا گیا جی دروازہ کھولا مرحبا ہوا وہاں ہر آسمان بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی حضرت عادم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ حضرت ادریس حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے مرحبہ بھی کہا اور آپ کو اپریشیٹ بھی کیا آپ کی دعوت میں اس لیے کہ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے کا ہے اب ٹرننگ پوائنٹ آ رہا تھا تحریک ایک نئی کروٹ لے رہی تھی لہذا اس سے پہلے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بریفنگ دی گئی بلوایا گیا اور اپنی آیات جو ہے وہ آپ کو دکھائی گئی ان تمام مراحل سے گزر کر سدرت المنتہا وہ جو فنیشنگ لائن پر ڈیری کھڑی تھی سدرہ. وہاں تمام عالم مخلوقات کا اختتام ہو جاتا ہے تخلیقات وہاں ختم ہو جاتی ہے وہ جھاری آخری مخلوق ہے اس کے بعد آگے لا لامکان ہے وہ لا لامکان جس میں کوئی بھی دوسری چیز اپنا وجود برقرار نہیں رکھ ہر چیز مکام کے اندر اپنا وجود برقرار رکھ سکتی وہ جنت ہو وہ جہنم ہو وہ فرشتے ہوں وہ جنات ہوں وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز لا مکام ہے لا کا مطلب یہ وہ کوئی جگہ نہیں لیکن ہے کہیں اس جگہ پر جبرائیل نے چھوڑا آپ کو اور آپ نے کہا کہ جبرائیل کوئی دوست اپنے دوست کو اس حالت میں چھوڑتا ہے اصلی جو مرحلہ ہے ساتھ نبھانے کا وہ تو آگے ہے کیا ہونا ہے آپ کو تو ساتھ چلنا چاہیے تھا بارہ کہ لیں جی, میں اس سے آگے جاؤں تو میں جل جاؤں میری انتہا اس منتہا کی ہے اسی لیے ہمارے وہ مولوی حضرات کہا کرتے ہیں نا جہاں نورانیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے بشریت کی ابتدا ہوتی جہاں فرشتوں کا سردار ہینڈز اپ کر دیتا ہے وہاں انسانوں کا سردار آگے بڑھتا ہے آپ آگے گئے وہاں سے رانمائی کا فریضہ برائے راست اللہ نے اپنے ذمے لے لیا اللہ نے گائڈ کیا کہاں پہنچنا ہے وہاں کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں مختلف تمثیلات پھر آپ کا جنت کو دیکھنا جہنم کو دیکھنا مختلف اصحاب کی کے جو وہاں مقام ہیں جو ان کے محلات ہیں ان کو دیکھنا اور یہ جو ہمارے یہاں آشر مبشرہ کہا جاتا ہے وہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے اللہ کی رضا تو ان تمام لوگوں کو حاصل ہو گئی تھی لہذا وہ تو جنتی ہیں جنہوں نے بیعت حجرہ کی تھی نقد رضی اللہ انل مومنی نیجوبا تحت شجارہ لیکن ان کو عشرائے مبشرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے مکانات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے تھے محلات دے کر آئے تھے کسی سے کہا کہ تیری حرسین میں بیٹھی کنگی کر رہی تھی کسی سے کہا کہ تیرا محل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا محل بہت شاندار تھا بہت خوبصورت تھا بہت دل آویز تھا تو میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ یہ میرا ہوا اپنا دادا کرو اس کی کیا خوبصورتی ہوگی تو میں نے پوچھا یہ کس کا انہوں نے کہا جی ایک قریشی نوجوان کا ہے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا ہی لگتا ہے تو میں نے کہا کہ میرا ان کا نہیں یہ عمر ابن خطاب کا ہے آپ نے فرمایا میرے دل میں تمنا اٹھی دل کیا میرا کہ اندر سے دیکھو اس جو بائر اتنا شاندار ہے اندر سے کس طرح ہوگا لیکن پھر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کد تیری غیرت یاد آ گئی کہیں تھی محسوس نہ کر جائے کہ بھئی میری جنت میں آپ کیوں گئے تو جن لوگوں کے محلات حضور دیکھ کر آئے اور جن کو یہ بتایا آپ نے وہ ہے اشر مبشرہ دو چیزیں سب سے زیادہ اہم گنوائیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نماز باقی تمام فرائض جو ہے وہ زمین پر فرض کیے گئے ہیں نماز برائے راست ون ٹو ون ملاقات میں فرض ہوئی دونوں اکیلے جب کوئی نہیں وہ باہر کھڑے رہ گئے فضرت المتہا پر وہاں فرض ہوئی پچاس نمازیں فرض ہوئی اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر واپس تشریف لے آئے ہیں سمے اس لیے کہ رب سے جتنی بھی ملاقات کا موقع ملے یہ کم ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی صاحب یہ کہیں کہ آپ ہمارے یہاں تین دفعہ دن میں آیا کہ جو آدمی کہ نہیں جی میں تو ایک دفعہ آ سکتا ہوں ہم کہیں گے پانچ دفع آئیں بڑے صاحب کے بلانے پر تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچاس کا حکم سن کر واپس دیکھتے تھے حضرت موسا علیہ السلام نے سمجھایا کہ مجھے امت کا تجربہ ہے آپ واپس تشریف لے جائیے اور اللہ سے تخفیف کی درخواست کی پھر گئے دس نمازیں کم ہو گئیں پھر آئے پھر حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی بہت پھر گئے پھر دس اور کم ہو گئیں تیس رہ گئیں پھر آئے پھر موسا علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ اب تیس ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی بہت پھر جائیے پھر گئے بیس رہ گئیں پھر آئے پھر موسی علیہ السلام نے واپس پلٹایا پھر دس رہ گئی پھر گئے پھر پانچ تخفیف ہو گئی پانچ رہ گئی پھر پلٹ کرائے تو علیہ السلام کا یہ بھی بہت میری امت پر دو فرض تھیں مجھے پتہ ہے آپ جائیے اور آپ سے تخفیف کی درخواست کیجیے آپ نے فرمایا آپ مجھے شرما دیا بہت ہو گیا اس پر اللہ نے فرمایا کہ میری بات بدلتی نہیں ہے جو پانچ پڑے گا پچاس ہی ملیں گے جو میرے منہ سے نکلی تھی نا وہ پچاس والی بات تو اپنی جگہ پر ہے پڑو کے پاس ملیں گی پچاس ہی وہ ایک تو نماز کی فرضیت اور ایمان کی سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ نمازی نماز وہ شرط ہے کہ اس کی شرط کے ساتھ ہر عمل قبول کیا جائے آپ کی زکات نماز کے ساتھ ضرب کھائے گی تو قبول ہو اگر وہ ساتھ نہیں ہے ویزا بیوی بی کا لینے جاؤ تو میرج سرٹیفکیٹ سب سے اہم شرط کوئی کاغذ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر باقی سارے کاغذ نامکمل ہو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اولو ما الحل به العبد یوم القیامت اسلام. عبادات میں سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا انصلاحت اگر یہ پوری نکل آئی تو سارے امال درست نکلیں وہ انفاصد اگر یہ خراب نکلی یہیں پر پکڑ لیے گئے تو سارے امال برباد اسی لیے آپ دیکھیں کہ انتہائی مشکل حالات میں جبکہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد ہو رہا ہے آمنے سامنے سفیں آراستہ سفیں لگی ہوئے مسلمانوں کی اور کفار کی اور کفار یہ منصوبہ بھی بنا رہے ہیں کہ جب مسلمان نماز میں لگ جائیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہم لوگ کس حال میں اسے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اس حال میں بھی معاف نہیں ترکیب بدل دی گئی کہ نبی نماز پڑھائیں اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک حصہ آ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھے دوسرا مورچوں پر جمع رہے تاکہ دشمن حملہ نہ کرے تمہیں غافل سمجھ کر اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھیں لگا کے پہن کے نماز پڑھے. پھر جب یہ ایک رقت پڑھ لیں تو یہ مورچے پر چلے جائیں اور دوسرے نبی کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں ایک رقت وہ پڑھ لیں یہ جو آخری گروہ ہے یہ جب اٹھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اٹھ کے اپنی دوسری رکت پڑھیں گے جس طرح ہم چھوٹی ہوئی رکت پڑتے ہیں پھر یہ مورچے پر جائیں گے اور وہ لوگ وہ دوسری رقت پڑھیں گے وہ بھی اپنی دوسری پوری کریں گے اتنی ترتیب بدلی گئی اور باقاعدہ قرآن حکیم نے اس کی ترتیب بتائی ہے لیکن معاف نہیں کی جائیدادوں کو معاف نہیں کی تو چوری کھانے والوں کو معاف ہو سکتی ہے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں تو ایک تو یہ نماز ہے اس کو اس کی اصل حالت کے ساتھ جیسی مطلوب ہے ویسی پٹن دوسری آپ نے فرمایا کہ سورہ بکرا کی آخری آیتیں مجھے دی گئی اور یہ بہت بڑا انعام اتنا بڑا انعام کہ اس کا آپ اندازہ صرف اس بات سے کر لیں کہ اللہ دے رہا ہے توحفے کے طور پر اپنے نبی کو قیمتی چیز دے گا نا اللہ دے رہا ہے ہدیہ دے رہا ہے کتنا قیمتی ہو رسول اس میں پھر اللہ تعالی نے وہ طریقہ بتلایا کہ جس طریقے سے بندہ اپنے رب سے رحم کی درخواست کرے استغفار کرے معافی مانگے اپنی خطاؤں پر اپنے نسیان پر یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی افسر کسی سے یہ کہے کہ اس قسم کی درخواست لکھوا کے باہر سے لے آؤ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہو گیا بس میں درخواست لے کے جاؤں گا اور سائن ہو جائیں گے یہ مضمون اللہ نے لکھایا ہے کہ مجھ سے اس طرح کہو ظاہر جب اس طرح آپ کہیں گے اللہ معاف بھی کرے گا جب اس نے کہہ دیا ایک ارباب یہ کہہ دے افسر یہ کہہ دے کہ بھائی آپ یہ لکھوا کے لے لیں تو میں سائن کر دوں گا اور پھر آپ لے جاؤ وہ کہ میں سائن نہیں کرتا تو یہ تو مزاق ہو گیا نا استحجا ہو گیا اتنا بڑا انعام ہے یہ یقینی توبہ کی قبولیت کا سبق جیسے آپ کسی سے یہ کہیں کہ کوئی مالی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے اور آپ کہتی روپیہ ہزار دے دیں پیسے کوئی نہیں ہے میرے پاس مذاق ہو جاتا ہے نا یہ اللہ کہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو اور پھر معاف نہ کرے اور اللہ نزاد نہیں کر لہذا یہ یقین اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزانہ پڑھ کے سویا کر سونے سے پہلے اپنے اعمال جب آپ بند کریں تو اس میں اس درخواست کو لازم ساتھ لگا دیں یہ ریم کی درخواست جب بھی آپ کے روزانہ عملوں کی فائل کھلے روزانہ کھلے تو ساتھ یہ درخواست لگی ہوئی ہو اس لیے بخبار فیصلہ اس کے رحم پر ہی ہونا ہے عملوں پر نہیں ہونا فیصلہ رحم پر ہی ہوگا اب جو مقام احضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک تھا وہ اسی سے ظاہر ہے جس طرح اللہ نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں مقام میں بلوایا جس طرح آپ کا اکرام کیا جس طرح اللہ نے آسمانوں کو سجایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی استقبال کے اسی سے ظاہر ہے کہ بہت بڑا مقام تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک یہاں تک کہ جب وفات بھی ہوئی ہے انتقال بھی ہوا ہے تو اس میں بھی اللہ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شامل کی ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو لے آنا اور اگر وہ وہاں رہنا چاہیں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا آفیشیل دور ختم ہو چکا ہے سرکاری ڈیوٹی ختم ہو گئی آپ کی ہاں اگر آپ وہاں ریسٹ کرنے کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو بتائیے کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہیں ہوتا ہے نا آدمی جب کام کر کے تھک جاتا ہے تو پھر ریسٹ لیتا ہے تفریح کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اللہ نے ملک الموت کو یہ کہہ کر بھیجا زبردستی نہیں کرنی یہ انا کا معاملہ ہے ہم اگر اتنی محبت کرتے ہیں تو دیکھیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں یہ امتحان تھا محبت کا آپ نے فرمایا ملک الموت سے کہا کہ واقعی تمہیں یہ اختیار دیا گیا ان کا جو بالکل پہلی دفعہ دیا گیا کہ اگر وہ رضامند ہوں اپنی مرضی سے آنا چاہیں تو لے آنا جبرائیل وہیں تھے آپ نے ان کی طرف دیکھا بڑے نازک موقعوں پر جبرائیل امین نے مشورے دیے حضور صلی اللہ علیہ آپ نے دیکھا تو انہوں نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ اللہ بہت مشتاق لیکن اس کا اشتیاق اس کی انا یہ چاہتی ہے کہ جس کا وہ مشتاق ہے وہ بھی اسی طرح بے قرار ہوا نہیں آپ نے فرمایا میں جاؤں گا مجھے چھٹی نہیں چاہیے میری سرکاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے میرا مشن پورا ہو گیا ہے میرا کام مکمل ہو گیا ہے مجھے اب اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے یہاں کوئی چھٹی نہیں گزارنا میں نے اور وقت لے کر کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ مسجد میں گئے پہ اور مسجد میں پھر آپ نمبر پر بیٹھے اور وہاں آپ نے یہ بات کہی کہ بندے کو اختیار دیا گیا تھا لیکن بندے نے اپنے رب کو چن لیا میں اس لیے آیا ہوں تمہارے اندر رہا ہوں اگر جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہو تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے اور قیامت کے دن اس کا تقاضا نہ کرے اگر میں کسی کا مقروض ہوں کوئی قرضہ میں نے دینا ہے تو وہ اس کے سوال کرے میں اسے پبلک میں شرمندہ نہیں کروں گا نہ میں اس کی تقسیم کروں گا نہ قسم دلاؤں گا یہ آپ نے انکریج کیا ضرورت دلائی کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں نے اگر اٹھ کے کہہ دیا کہ میرے اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں اور آپ کو یاد نہ ہوا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں تو میں تو ساری زندگی مسلمانوں میں جلیل ہو جاؤں گا کہ یہ تو جی نبی پر بھی بہتان لگاتا رہے آپ نے فرمایا میں تقریب نہیں کروں گا جو بھی کہے گا جتنا کہے گا دوں گا اور قسم بھی نہیں دلاؤں گا حلف بھی نہیں لوں گا بس جس کا جو حق میرے ذمے ہے وہ مجھ سے مانگ لے اور قیامت کے دن مجھے معاف کر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ان کا کہ حضور اتنے پیسے میرے آپ کے ذمے آپ نے فرمایا بالکل ہیں لیکن اپنے بھائیوں کو بتلا دو کہ وہ کیوں ہیں میں نے کیوں لیے تھے انہوں نے کہا کہ ایک سائل آیا تھا اور آپ کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم اسے دے دو میں تمہیں بعد میں دے دوں تو آپ نے فرمایا علی اس کو اتنے پیسے دے دو بس وہ ایک مطالبہ آیا ہے یہ مقام ہونے کے باوجود ہستی کو اللہ تعالی نے پتھر کھانے کے لیے چھوڑ دیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو مقام ہے وہ مقام ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اور اسی لیے ہمارے یہاں لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا کرو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے کہ آپ سے سینئر کون ہے بھائی موسا علیہ السلام کی کوئی تعریف کرے گا زیادہ گلو کرے گا تو حضور کے برابر کر دے گا ان کو لیکن حضور کی تعریف کر کے جب گلو کرے گا تو کس کے برابر کر دے گا اللہ کے برابر کر دے گا دادا فرمایا با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار جب حضور کی بات کر رہے ہو تو بڑے سینس کی ضرورت ہے اتنے اس مقام کے باوجود اس مشن کا مقام آپ متعین کریں حضور کی بلندی سے اس مشن کا مقام آپ متعین کریں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے رہے رولتے رہے قید رہے ستا گئے خون بہا دندان مبارک شہید ہوئے بچیوں کے معاملے میں ستا گئے اتنی پیاری ہستی اگر گلیوں میں رول رہی ہے کسی مشن کے لیے تو اس مشن کا کیا حال کتنا اہم ہے وہ مشن اور وہ مشن اگر اتنا اہم ہے اور ہمارے سپرد کیا گیا ہے وہ امانت ہمیں دی گئی ہے ہمیں احساس ہے ہم تو مسلمان ہو گئے اس لیے مسلمان ہو گئے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیے گئے ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے ہم سے پوچھا نہیں گیا خود اللہ نے مسلمان ہم کو بنایا ہم نے مسلمان دوسروں کو بنانا ہمیں مسلمان اللہ نے بنایا اور ہمیں دوسروں کے اسلام کی بھی فکر کرنی کون تم خیر امت ان اخرجت للناس لوگ اپنے لیے ہوتے سابقہ امتیں اپنے لیے تھی تمہارے نبی بھی لوگوں کے لیے تھے تم ان کی امت بھی لوگوں کے لیے لوگوں کی نفا رسانی کے لیے الاقلی مت اللہ ان عقلی اللہ اللہ اللہ کی بات بلند ہو اللہ کا اختیار مانا جائے اللہ کا اقتدار مانا جائے اللہ کی مرضی اس طرح پوری ہو جس طرح آسمانوں پر پوری ہوتی ہے جس دن یہ کام ہونا شروع ہو جائے جہاں ہونا شروع ہو جائے اس علاقے کے لوگ بڑے مبارک ہیں بڑے برکت والے ہیں جب آپ کے یہاں عدالتوں میں فلاں ایکٹ مجریہ فلاں فلاں نہ پڑا جائے بلکہ قرآن اور احادیث کے حوالے دیے جائیں جس پر آپ کے چیز جسٹس کا سر بھی جھک جائے جس دن قرآن کی آیتوں پر سمجھ لیجئے اس دن اللہ اکبر ہیں وہ کا فرق اپنے رب کو بڑا کر کا مطلب یہی ہے جب اللہ اور اس کا رسول بندوں کی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دے اور بندے ماننا شروع ہو جائے ما کان علیہ <عَمْرِهِم> کوئی مرد جب مومن ہو جاتا ہے اور کوئی عورت جب مومنہ ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں اللہ اور رسول جو بھی فیصلہ کر دیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں خیارہ اختیار کا لفظ ہے کوئی آپشن باقی نہیں بچتا اگر مومن ہے ماں کان والے وَلَا والا اگر اختیار باقی رکھا ہوا ہے اپنا کاسٹنگ ووٹ رکھا ہوا تو مومن نہیں جب تک اسے سرینڈر نہیں کرتا جب تک اس کو نہیں چھوڑتا یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو شریک ٹھہرایا ہوا اس اختیار کو چھوڑ دینا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اللہ کے احکامات کے سپرد کر دینا جیسے جیسے اللہ کیسا جاتا ہے ویسے ویسے کرتے جاؤ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتا. ویسے ویسا کرتے جاتا. یہ مطلوب ہے مومن سے جب تک وہ آخری کام نہیں نہ ہوتا ہم اپنا اختیار نہیں چھوڑتے اپنی مرضی نہیں چھوڑتے کہ ٹھیک ہے یہ حکم تو ہے لیکن میری مرضی یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو چلتی تو آپ کی مرضی ہے نا الہ کون ہے پھر آفا راہ الہا ہوا وا این آپ نے شخص کو دیکھا جس نے الہ اپنی مرضی کو بنایا ہوا ہے کہتا لا اللہ اور اللہ اس کی مرضی ہے کرتا اپنی مرضی ہے اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو جس دن آپ نے اپنا یہ اختیار چھوڑ دیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس کر دیا اور یہ بے بسی بھی برآزا و رغبت صبر کیا ہے صبر اسی کا نام ہے کہ آدمی براضا رغبت دل و جان سے اللہ کے بچہ مر جائے تو کیا کر سکتا ہے وہ اللہ کے خلاف تین سو دو کر سکتا ہے بے بس ہے نا تو اگر بارہ رغبت ہوگا دل و جان سے بے بس ہوگا تو ثواب ملے گا وہ بے بسی کیش ہوگی میں کل ایک ساتھی کو مثال دے رہا تھا آپ نے کہ اگر آپ اپنے بچے کی کو ٹافیاں لا کے تھے تو ان میں سے ایک ٹافی آپ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے تیری ٹافی لے لی تو بیٹا رونا شروع کر دیتے ایڑیاں رگنی شروع کر دیتے کیا امپریشن ہوگا ہو سکتا ہے آپ جو باقی ہی رہتی ہیں وہ بھی ساری لے لیں ساتھ سفر بھی جڑ دیں اگر تازے تازہ ڈیوٹی سے آئے ہیں تو آپ نے لے لی وہ چھین نہیں سکتا کاش کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ کوئی بات نہیں ابو لائے بھی تو آپ ہے نا بس لے لیا نا اللہ نے تو کیا ہوا اللہ? دیا بھی تو نے تیرا مال ہے یہ اولاد کیا ہے ہمارے جو بڑے بڑھے تھے وہ ہمیشہ یہ کسی نے کہا یہ آپ کے بیٹے کہتے تھے نہیں بیٹے تو ہمارے اللہ کا مال وہ بڑے بوڑھے بڑے حکمت کی باتیں ہے کرتے آپ کے کتنے بچے ہیں جو کہتے تھے بچے تو ہمارے اتنے ہیں اللہ کا مال ہے ہمارے بچے کا کھیلنے کے لیے دی اس نے تو جو لے لیا وہ جو مواز اپنے جبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کا بچہ فوت ہوا تھا تو حضور نے خط لیتا کہ جو اس نے لیا وہ اس کا تھا تیرا نہیں لیا اور جو تیرے پاس باقی ہے وہ بھی اسی کا ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا اِن اللہ ہے اِن علح کا کیا مطلب ہے ہم سارے ہی اللہ کے تو ابو کیا ہوا لے لیا تو لائے بھی تو آپ سے نا آپ خوش ہو کے اور لا دیں اللہ کیا ہوا لے لیا تو نے بندہ ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور جن کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتا تھا انہیں پتا نہیں چلا تو انہوں نے پوچھا کہاں عبد الرحمان تھے ان کا آپ کو نہیں پتا ان کا کل یہ مکے کی بات ہے کل باہر نکلا ہے تو کتنی ایک حاجی تھا تو اس نے گاڑی مار دی تو وہ تو مر گئے یعنی اس کے باپ نے محسوس نہیں ہونے دیا کہتا ہے کوئی بات نہیں اللہ کا مال ہے ہم شیخ فلائی کے پاس اپنے ان کے پاس نہیں گئے تھے سکر صاحب کے پاس ان کا بچہ جوان بچہ بائیس سال کا جوان بچہ اور جو بھی بات کرتا کہتے کوئی بات نہیں اللہ کا مال اللہ نے لے دی اپنا کا مال اللہ نے لے دی اتنا پیار آتا ہے ہمیں اتنا پیار آتا ہے تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا وہ تو فرشتے اکٹھے کر کے کہتا ہے دیکھو میں نے اس لیے یہ بنایا تھا تمہاری اولاد نہیں تمہیں پتہ نہیں کہ اس پر کیا بیت رہی ہے لیکن دیکھو زبان سے کیا کہہ کوئی بات نہیں اللہ تیرا مال تھا تو نے دیا تھا تو نے لیا نا کوئی غیر لے کر دیکھ تیری چیز تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا پابند کر دے اپنی مرضی کو قربان کر اپنے اختیار کو قربان کر دے وہ یہاں قانون بنانے نہیں آیا کسی بنائے ہوئے کے, بنائے ہوئے قانون پر چلنے کے لیے آیا ہے اور اس قانون کو نافذ کرنے آیا ہے قانون بنانے کا اختیار اللہ اس کے رسول کو ہے ان کا قانون ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اپنے بدن پر اپنے گھر پر اپنے محلے میں ہر جگہ جہاں بھی ممکن ہے جہاں تک آپ کی دسترس جو آپ کی استطاعت ہے یہ ہے مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم تو رلتے ہیں نا درم و دینار کے لیے ہم یہاں دھکے کھاتے ہیں پردیش میں جاتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں ضلع برداشت کرتے ہیں کس کے لیے ایک کے بارہ بنتے ہیں آپ اس چکر میں کون کون سی گالیاں ہم نہیں سنتے کون کون سی زیاتیاں برداشت نہیں کرتے لیکن یہ سونے اور چاندی یہ ڈالرز اور ٹونس کی جو زنجیریں نہیں ٹوٹتی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کس لیے کھائے گالیاں کس لیے کھائی جو دین اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اتنا پیارا ہے اس کی ہمیں قدر کیوں نہیں وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے جماعت گئی ان کی امریکہ تو وہاں پہ ان کے ملنے کے لیے کوئی ڈاکٹر حضرات آئے تو انہوں نے پوچھا جی آپ کیا کام کرتے ہیں جی یہاں لیبارٹری ٹیکنیشین ہے یہاں پر ہی میں کام کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ان کہا جی بس یہی جاؤ تو تبدیل میں لگے ہوئے ہیں انہیں کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں کہ میں نے بتایا تو ہے بھائی یہی کام کرتے ہیں سرکار میں جاب کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم سارا دن ٹٹی کے اندر کیڑے ڈھونڈتے رہتے ہو وہ تو تمہارا جاب ہے میں تمہیں اللہ کے رسول کا جاب بتا رہا ہوں کہ میں یہ کام کرتا ہوں تم بار بار کہتے ہو جاب جا کرتے ہو کام کیا کرتے ہو وہ مقدس نہیں یہ مقدس ہے جو جاب میں کر رہا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں یہی دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں جس دن سے میں مسلمان ہوں میں نے اس کو اپنا جاب بنا لیا میرا کام یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ وسلم کا کام تھا یا سابت کرو کہ دعوی نبوت کے بعد ایک دن بھی تمہارے نبی نے کہیں نوکری کی ہے ایک دن نہیں سے بھی کر بھوک کے لیے کر لیو کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے نہیں کی ایک ہی مشن نبی کا مشن ہے اور ہم اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں جو ساری زندگی کا مشن تھا اس کو ہم چند گھنٹے دینے کے لیے بھی تیار نہیں تو یہ بڑھے گا کیسے جہاں آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں وہ ترقی کرے گا دنیا ترقی کر رہی گھر پکے بن گئے ڈبل اسٹوری بلڈنگیں بن گئی حویلیاں کھلی ہو گئی گیٹ چوڑے ہو گئے حویلیوں میں گاڑیاں بھی آ گئی دین کوئی نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا وقت نہیں دے رہا یہ تو بغیر وقت دیے بغیر محنت کیے ان گھروں میں بھی نہیں آیا جو آپ زمزم رات دن پیا کرتے تھے اور حرم میں بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے بھائی تو اس کو اہمیت دو گے اس کا اکرام کرو گے آپ کی اناپ جس گھر میں آپ کو ویلکم کہا جائے آپ وہیں جاتے ہیں مسکرا کے کوئی ملے تو آپ وہاں جاتے ہیں ورنہ اگر آپ دیکھیں گے بڑے یہ ٹھنڈے موڈ میں مجھے ملا ہے تو آپ کبھی بھی دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے اگر دین کے ساتھ آپ اس طرح بہیو کریں گے بڑا ٹھنڈے مذاق کے ساتھ تو دین کبھی اس گھر میں نہیں آئے گا یہ ایک غیرت مند کا دین ہے اندر بھی غیرت ہے یہ وہیں جائے گا جہاں سینے کھلیں گے جہاں لوگ اس کو ویلکم کہیں گے جو اسے دل سے لگائیں گے ان کے اندر یہ جائے گا اور انہی کے اندر یہ رہے گا وہ آخر داوان الحمد